إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل وَمَا وما كان لنبي أن يغل ومن يغل يأتي بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون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 اگر اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کریں تو تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا اور اگر وہ تم کو چھوڑ دیں تو اللہ کے بعد کون ہے جو تمہاری مدد کرے ایمان والوں کو اللہ ہی پر بھروسہ رکھنا چاہیے ناممکن ہے کہ نبی سے خیانت ہو جائے ہر خیانت کرنے والا خیانت کو لیے ہوئے قیامت کے دن حاضر ہوگا پھر ہر شخص اپنے اعمال کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا اور وہ ظلم نہ کیے جائیں گے کیا پس وہ شخص جو اللہ کی خوشنودی کے در پہ ہے اس شخص جیسا ہے جو اللہ کی ناراضگی لے کر لوٹتا ہے اور جس کی جگہ جہنم ہے جو بدترین جگہ ہے اللہ کے پاس یہ بڑے مرتبوں پر ہیں ان کے تمام اعمال اللہ بخوبی دیکھ رہے ہیں بے شک مسلمانوں پر اللہ کا بڑا احسان ہے کہ انہی میں سے ایک رسول ان میں بھیجا جو انہیں اللہ کی آیتیں پڑھ کر سناتے ہیں اور انہیں پاک کرتے ہیں اور انہیں کتاب و حکم سکھاتے ہیں یقینا یہ سب اس سے پہلے کھلی گمراہی میں تھے سامعین ونائتوں کی تفسیر سماعت کیجیے <سلام> نبی صلی اللہ علیہ و <سلام> اپنی امت پر رحم دل ہیں <سلام> <دل سلام> اللہ تعالیٰ اپنے نبی پر اور مسلمانوں پر اپنا احسان جتاتے ہیں کہ نبی کے ماننے والوں اور ان کی نافرمانی سے بچنے والوں کے لیے اللہ نے نبی کے دل کو نرم کر دیا ہے اگر اللہ کی رحمت نہ ہوتی تو اتنی نرمی اور آسانی نہ ہوتی قطعہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں ما صلہ ہے جو مالفہ کے ساتھ عرب ملا دیا کرتے ہیں جیسے فبیمہ نقدہیم میں اور نکیرہ کے ساتھ بھی ملا دیتے ہیں جیسے عام قلیلن میں اسی طرح یہاں ہے یعنی اللہ کی رحمت سے آپ ان کے لیے اے نبی نرم دل ہوئے ہیں حسن وسی رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ہیں جن پر آپ کی بحثت ہوئی ہے یہ آیت ٹھیک اس آیت جیسی ہے یعنی تمہارے پاس اے لوگوں تمہی میں سے ایک رسول آئے ہیں جس پر تمہاری مشقت گنا گزرتی ہے جو تم پر ہرس والے ہیں جو مؤمنوں پر شفقت اور رحم کرنے والے ہیں مسند احمد میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو امام الباہری رضی اللہ عنہ کا ہاتھ پکڑ کر فرمایا اے ابو امامہ بعض مؤمن وہ ہیں جن کے لیے میرا دل تڑپ اٹھتا ہے فون سے مراد یہاں سخت کلام ہے کیونکہ اس کے بعد غلی القلب کا لفظ ہے یعنی سخت دل فرمان ہے کہ اے نبی اگر آپ سخت کلام اور سخت دل ہوتے تو یہ لوگ آپ کے پاس سے منتشر ہو جاتے اور آپ کو چھوڑ دیتے لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو آپ کا جانصار و شیدائی بنا دیا ہے اور ان کے دل لگے ہیں اس لیے آپ کو بھی ان کی طرف سے محبت اور نرمیتہ فرمائی ہے صحیح بخاری کی روایت میں ہے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنما فرماتے ہیں رسول اللہ کی صفتوں کو اگلی کتابوں میں بھی پاتا ہوں کہ آپ سخت کلام سخت دل بازاروں میں شور مچانے والے اور برائی کا بدلہ برائی سے لینے والے نہیں بلکہ درگزر کرنے والے اور معافی دینے والے ہیں باہمی مشورے کی اہمیت مشورہ کرنا سنت ہے اس آیت میں بھی فرمان ہے آپ اے نبی ان سے درگزر کیجئے ان کے لیے استغفار کیجئے اور کاموں کا مشورہ ان سے لیا کریں اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارک تھی کہ لوگوں کو خوش کرنے کے لیے اپنے کاموں میں ان سے مشورہ کیا کرتے تھے جیسے کہ بدر والے دن قافلے کی طرف بڑھنے کے لیے مشورہ لیا اور صحابہ رضی اللہ عنہم نے کہا کہ اگر آپ سمندر کے کنارے پر کھڑا کر کے ہمیں فرمائیں گے کہ اس میں کود پڑو اور اس پار نکلو تو بھی ہم سرتابی نہ کریں گے یہ روایت بخاری کی ہے اور اگر ہمیں برکل الغمات تک آپ لے جانا چاہیں تو بھی ہم آپ کے ساتھ ہیں ہم وہ نہیں کہ موسا علیہ السلام کے صحابیوں نے بنی اسرائیل کی طرح کہہ دیں کہ آپ اے موسا اور آپ کے رب جائیں لڑیں ہم تو یہاں بیٹھے ہیں بلکہ ہم تو اے اللہ کے رسول آپ کے دائیں بائیں سفے باندھ کر جم کر دشمنوں کا مقابلہ کریں گے اسی طرح آپ نے اس بات کا مشورہ بھی لیا کہ منزل کہاں ہو اور منذر ابن عام رضی اللہ عنہ نے مشورہ دیا کہ ان لوگوں سے آگے بڑھ کر ان کے سامنے ہو اسی طرح احد کے موقع پر بھی آپ نے مشورہ کیا کہ آیا مدینے میں رہ کر لڑیں یا باہر نکلیں اور جمہور کی رائے یہی ہوئی کہ باہر میدان میں جا کر لڑنا چاہیے چنانچہ آپ نے ہی کیا اور آپ نے جنگ احزاب کے موقع پر بھی اپنے اصحاب سے مشورہ کیا کہ مدینے کے پھلوں کی پیداوار کا تہائی حصہ دینے کا وعدہ کر کے مخالفین سے مصالحت کر لی جائے تو سعد بن عبادہ اور سعد بن معد رضی اللہ عنہما نے اس کا انکار کیا اور آپ نے بھی اس مشورے کو قبول کر لیا اور مصالحت چھوڑ دی اسی طرح آپ نے حدیبیہ والے دن اس امر کا مشورہ کیا کہ آیا مشرقین کے گھروں پر دھاوا بول دیں تو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہم کسی سے لڑنے نہیں آئے ہمارا ارادہ صرف عمرے کا ہے چنانچہ اسے بھی آپ نے منظور فرما لیا اسی طرح جب منافقین نے رسول اللہ کی بیوی صاحبہ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہ پر تہمت لگائی تو رسول اللہ نے فرمایا اے مسلمانوں مجھے مشورہ دو کہ ان لوگوں کا میں کیا کروں جو میرے گھر والوں کو بدنام کر رہے ہیں اللہ کی قسم میرے علم میں تو میرے گھر والوں میں کوئی برائی نہیں اور جس شخص کے ساتھ تہمت لگا رہے ہیں واللہ میرے نزدیک وہ بھی بھلائی والا ہی ہے اور آپ نے عائشہ رضی اللہ عنہ کی جدائی کے لیے علی اور اسامہ رضی اللہ عنما سے مشورہ لیا غرض لڑائی کے کاموں میں بھی اور دیگر امور میں بھی رسول اللہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ سے مشورہ کیا کرتے تھے اس میں علماء کا اختلاف ہے کہ یہ مشورے کا حکم آپ کو بطور وجوب کے تھا یا اختیاری امر تھا تاکہ لوگوں کے دل خوش رہیں ابن عباس فرماتے ہیں اس آیت میں ابو بکر و عمر سے مشورہ کرنے کا حکم ہے یہ روایت مصدرک حاکم کی ہے یہ رسول اللہ کے ساتھی اور آپ کے وزیر ہیں ابن ماجہ میں رسول اللہ کا یہ فرمان ہے کہ جس سے مشورہ کیا جائے وہ امین ہے ابودا ترمیدی نسائی وغیرہ میں بھی یہ روایت ہے امام ترمیدی اسے حسن کہتے ہیں بس یہ ثابت ہوا کہ اللہ کے رسول رسولوں کے سردار ہر قسم کی خیانت سے بیجا طرف داری سے مبرہ اور منزہ ہیں خواہ و مال کی تقسیم ہو یا امانت کی ادائیگی ہو ابن عباس سودی اللہ عنہما سے یہ بھی مروی ہے کہ نبی غلول نہیں کر سکتے کہ بعض دشکریوں کو دے اور بعض کو ان کا حصہ نہ پہنچائے اس آیت کی یہ تفسیر بھی کی گئی ہے کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ نبی اللہ کی نازل کردہ کسی چیز کو چھپا لے اور امت تک اسے نہ پہنچائے یغل کو یا کے پیش سے بھی پڑھا گیا ہے تو معنی یہ ہوں گے کہ نبی کی ذات ایسی نہیں کہ ان کے پاس والے ان کی خیانت کریں چنانچہ قطعہ اور ربی رحمہ اللہ سے مروی ہے کہ بدر کے دن رسول اللہ کے اصحاب نے مال غنیمت میں سے تقسیم سے پہلے کچھ لے لیا تھا اس پر یہ آیت اتری خائن مال یعنی مال خیانت, مال خیانت مال کرنے مال والے, والے, والے کے لیے سخت عذاب ہے عداب پھر خائن لوگوں کو ڈرایا جاتا ہے اور سخت عذابوں کی خبر دی جاتی ہے احادیث میں بھی اس کی بابت بہت کچھ سخت وعید ہے چنانچہ مسلم احمد کی حدیث میں ہے کہ سب سے بڑا خیانت کرنے والا وہ شخص ہے جو پڑوسی کے کھیت کی زمین یا اس کے گھر کی زمین دبا لے اگر ایک ہاتھ زمین بھی ناحک اپنی طرف کر لے گا تو ساتوں زمینوں کا توق اسے قیامت کے دن پہنایا جائے گا مسلم احمد کی حدیث میں ہے جسے ہم حاکم بنائیں گے اگر اس کا گھر نہ ہو تو وہ گھر بنا سکتا ہے بیوی نہ ہو تو شادی کر سکتا ہے خادم نہ ہو تو رکھ سکتا ہے سواری نہ ہو تو مہیا کر سکتا ہے اس کے سوا اگر کچھ اور لے گا تو خائن ہوگا یہ حدیث ابو داود میں بھی ہے دیگر الفاظ سے منقول ہے مسرد احمد میں ہے کہ رسول اللہ نے قبیلہ ازد کے ایک شخص کو حاکم بنا کر بھیجا جسے ابن الطبیہ کہتے تھے یہ جب زکوٰۃ وصول کر کے آئے تو کہنے لگے یہ تو تمہارا ہے اور یہ مجھے تحفے میں ملا ہے رسول اللہ ممبر پر کھڑے ہو گئے اور فرمانے لگے ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے ہم انہیں کسی کام پر بھیجتے ہیں تو آ کر کہتے ہیں یہ تمہارا اور یہ ہمارے تحفے کا یہ اپنے گھروں میں ہی بیٹھے رہتے پھر دیکھتے کہ انہیں تحفہ دیا جاتا ہے یا نہیں اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے تم میں سے جو کوئی اس میں سے کوئی چیز بھی لے لے گا وہ قیامت کے دن اسے اپنی گردن پر اٹھائے ہوئے لائے گا اونٹ ہے تو چلا رہا ہوگا گائے ہے تو بول رہی ہوگی بکری ہے تو چیخ رہی ہوگی پھر رسول اللہ نے اپنے ہاتھ اس قدر بلند کیے کہ بغلوں کی سفیدی ہمیں نظر آنے لگی اور تین مرتبہ فرمایا اے اللہ کیا میں نے پہنچا دیا مصن احمد میں ہے کہ رسول اللہ نے ایک روز کھڑے ہو کر خیانت کا ذکر کیا اور اس کے بڑے بڑے گناہ اور وبال بیان فرما کر ہمیں ڈرایا پھر جانوروں کو لیے ہوئے قیامت کے دن آئے رسول اللہ سے فریاد رسی کی عرض کرنے اور رسول اللہ کے انکار کر دینے کا ذکر کیا جو پہلے بیان ہو چکا اس میں سونے چاندی کا بھی ذکر ہے یہ حدیث بخاری اور مسلم میں بھی ہے مسد احمد میں ہے کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو وہ خیانت ہے جسے لے کر وہ قیامت کے دن حاضر ہوگا یہ سن کر ایک ساملے رنگ کے انصاری سعد بن اگادا رضی اللہ عن کھڑے ہو کر کہنے لگے اے اللہ کے رسول میں تو عامل بننے سے دستبردار ہوتا ہوں فرمایا کیوں کہا آپ نے جو اس طرح فرمایا رسول اللہ نے فرمایا ہاں اب بھی سنو جسے ہم کوئی کام سونپیں اسے چاہیے کہ تھوڑا بہت سب کچھ لائے جو اسے دیا جائے وہ لے لے اور جس سے روک دیا جائے رک جائے یہ حدیث مسلم اور ابو داوت میں بھی ہے مستد احمد کی حدیث میں ہے کہ ابو رافع رضی اللہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ عموماً نماز اثر کے بعد بنو عبد اشل کے ہاں تشریف لے جاتے تھے اور تقریباً مغرب تک وہی مجلس رہتی تھی ایک دن مغرب کے وقت وہاں سے واپس چلے وقت تنگ تھا تیز تیز چل رہے تھے بقیل غرقد نامی قبرستان میں آ کر فرمانے لگے تفہ تجھے ہے تجھے میں سمجھا آپ مجھے فرما رہے ہیں چنانچہ میں اپنے کپڑے ٹھیک ٹھاک کرنے لگا اور پیچھے رہ گیا رسول اللہ نے فرمایا کیا بات ہے میں نے کہا اللہ کے رسول آپ کے اس فرمان کی وجہ سے میں رک گیا آپ نے فرمایا میں نے تمہیں نہیں کہا بلکہ یہ قبر فلا شخص کی ہے اسے میں نے فلا قبیلے کی طرف عامل بنا کر بھیجا تھا اس نے ایک چادر لے لی وہ چادر اب آگ بن کر بھڑک رہی ہے اور مسرد احمد ہی کی ایک اور ایک حدیث میں ہے کہ عبادہ بن رضی اللہ, عنہ ہیں رسول اللہ مال غنیمت کے اونٹ کی پیٹ کے چند بال لیتے اور فرماتے میرا بھی اس میں وہی حق ہو جو تم میں سے کسی ایک کا خیانت سے بچو خیانت کرنے والے کی رسوائی قیامت کے دن ہوگی سوئی دھاگے تک پہنچا دو اور اس سے حقیر چیز بھی اللہ کی راہ میں نزدیک والوں اور دور والوں سے جہاد کرو وطن میں بھی اور سفر میں بھی جہاد جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے جہاد کی وجہ سے اللہ تعالیٰ مشکلات سے اور رنج و غم سے نجات دیتے ہیں اللہ کی حد نزدیک و دور والوں میں جاری کرو اللہ کے بارے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت تمہیں نہ روکے اس حدیث کا بعض حصہ ابن ماجہ میں بھی مروی ہے نیز ابو داؤد میں ہے کہ ابو مسعود انصاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے جب رسول اللہ نے بنا کر بھیجنا چاہا تو فرمایا اے ابو مسعود جاؤ ایسا نہ ہو کہ میں تم کو قیامت کے دن اس حال میں پاؤں کہ تمہاری پیٹ پر اونٹ ہو جو آواز نکال رہا ہو جسے تم نے خیانت سے لے لیا ہو میں نے کہا اللہ کے رسول پھر میں تو نہیں جاتا آپ نے فرمایا اچھا میں تم کو زبردستی بھیجتا بھی نہیں مسرد احمد کی حدیث میں ہے کہ خیبر کی جنگ والے دن صحابہ کرام رضی اللہ عنہ آنے لگے اور کہنے لگے فلاں شہید ہے فلاں شہید ہے جب ایک شخص کی نسبت یہ کہا تو رسول اللہ نے فرمایا ہرگز نہیں میں نے اسے جہنم میں دیکھا ہے کیونکہ اس نے غنیمت کے مال کی ایک چادر خیانت کر لی تھی پھر آپ نے فرمایا اے عمر بن الخطاب تم جاؤ اور لوگوں میں منادی کر دو کہ جنت میں صرف ایماندار ہی جائیں گے چنانچہ میں چلا اور سب میں یہ ندا کر دی یہ حدیث مسلم اور ترمیدی میں بھی ہے امام ترمدی رحمہ اللہ اسے حسن صحیح کہتے ہیں ابن جریر میں ہے کہ ایک دن عمر رضی اللہ عنہ عبداللہ بن انیس رضی اللہ عنہ سے صدقات کے بارے میں تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا کیا تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان نہیں سنا کہ آپ نے صدقات میں خیانت کرنے والے کے نسبت فرمایا اس میں سے جو شخص اونٹ یا بکری لے لے وہ اسے قیامت والے دن اٹھائے ہوئے ہوگا عبداللہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہاں یہ روایت ابن ماجہ میں بھی ہے مسند احمد میں ہے کہ مسلمہ ابن عبدالملک رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ روم کی جنگ میں سالم ابن عبداللہ بھی تھے ایک شخص کے اسباب میں کچھ خیانت کا مال بھی نکلا سردار لشکر نے سالم رحمہ اللہ سے اس کے بارے میں فتویٰ پوچھا تو آپ نے فرمایا مجھ سے میرے والد عبداللہ رضی اللہ عنہ اور ان سے ان کے والد عمر بن خطاب رضی اللہ نے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا جس کے اسباب میں تم چوری کا مال پاؤ سے جلا دو راوی کہتا ہے میرا خیال ہے یہ بھی فرمایا اسے سزا دو چنانچہ جب اس کا مال بازار میں نکالا تو اس میں ایک قرآن شریف بھی تھا سالم رحیم اللہ سے پھر اس کی بابت پوچھا گیا آپ نے فرمایا یا اسے بیچ دو اور اس کی قیمت صدقہ کر دو یہ حدیث ابو داود اور ترمیری میں بھی ہے امام علی بن مدینی رحیم اللہ اور امام بخاری رحیم اللہ فرماتے ہیں یہ حدیث منکر ہے امام داول قطنی فرماتے ہیں صحیح ہے کہ یہ سالم رحمہ اللہ کا اپنا فتویٰ ہے امام احمد اور ان کے ساتھیوں کا قول بھی یہی ہے حسن بصیر رحمہ اللہ بھی یہی کہتے ہیں علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اس کا اسباب جلا دیا جائے اور اسے مملوک کی حد سے کم مارا جائے اور اس کا حصہ نہ دیا جائے امام مالک شافی اور جمہور علماء رحم اللہ کا مذہب اس کے برخلاف ہے یہ کہتے ہیں اس کا اسباب نہ جلایا جائے بلکہ اس کے مثل اسے تعذیر یعنی سزا دی جائے امام بخائر رحم اللہ فرماتے ہیں رسول اللہ نے خائن کے جنازے کی نماز سے انکار کر دیا اور اس کا اسباب نہیں جلایا واللہ عالم سنو نبی میں ہے کہ رسول اللہ کی عادت مبارکہ تھی کہ جب مال غنیمت آتا تو آپ بلال رضی اللہ عنہ کو حکم دیتے اور وہ لوگوں میں منادی کرتے کہ جس جس کے پاس جو جو ہولے آئے پھر آپ اس میں سے پانچوہ حصہ نکال لیتے اور باقی کو تقسیم کر دیتے ایک مرتبہ شخص اس کے بعد بالوں کا ایک گچھا لے کر آیا اور کہنے لگا اے اللہ کے رسول میرے پاس ہی رہ گیا تھا آپ نے, فرمایا کیا تو نے بلال کی منادی سنی تھی۔ جو تین مرتبہ ہوئی تھی اس نے کہا ہاں فرمایا پھر تو ہرگز نہ لوں گا قیامت اللہ تعالیٰ پھر آگے فرماتے ہیں کہ اللہ کی شرح پر چل کر اللہ تعالی کی رضا مندی کے مستحق ہونے والے اللہ کے ثوابوں کو حاصل کرنے والے اللہ کے عذابوں سے بچنے والے اور وہ لوگ جو اللہ کے غذب کے مستحق ہوئے اور جو مر کر جہنم میں ٹھکانہ پائیں گے کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں قرآن کریم میں اور جگہ ہے کہ اللہ کی باتوں کو حق ماننے والا اور اللہ سے اندھا رہنے والا برابر نہیں اسی طرح فرمان ہے کہ جن سے اللہ کا اچھا وعدہ ہو چکا ہے اور جو اسے پاک کرنے والے ہیں وہ اور دنیا کا نفع حاصل کرنے والا برابر نہیں پھر فرماتے ہیں کہ بھلائی اور برائی والے مختلف درجوں پر ہیں وہ جنت کے درجوں میں ہیں اور یہ جہنم کے طبقوں میں جیسے اور جگہ ہے بولی کل تم تما ملو یعنی ہر ایک کے لیے ان کے امال کے مطابق درجات ہیں پھر آگے اللہ نے فرمایا اللہ ان کے اعمال دیکھ رہے ہیں اور ان قریب ان سب کو پورا بدلہ دیں گے نہ نیکی ماری جائے گی اور نہ بدی بڑھائی جائے گی بلکہ عمل کے مطابق ہی جزا و سزا ہوگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم بشر, جلدی بشر, بشر جلدی یعنی انسان ہیں پھر اللہ فرماتے ہیں کہ مؤمنوں پر اللہ کا بڑا احسان ہے کہ انہی کی جنس سے ان میں اپنا پیغمبر بھیجتے ہیں کہ لوگ اس نبی سے بات چیت کر سکیں پوچھ گچھ کر سکیں ساتھ اٹھ بیٹھ سکیں اور پوری طرح نفع حاصل کر سکیں جیسے اور جگہ اللہ نے فرمایا وہ من آیات ہی ان خلق قلق من انفوسوا <أَزْوَاجَة> جا یہاں بھی یہی مطلب ہے کہ تمہاری جن سے تمہارے جوڑے اللہ نے پیدا کیے اور جگہ ہے کُل انبشرسل کم کہ اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ میں تم جیسا ہی انسان ہوں میری طرف وہی کی جاتی ہے کہ تم سب کا معبود, معبود برحق اللہ ایک ہی ہے اور فرمان ہے من قبلك من اِلَّا اِنَّهُم یعنی اے نبی آپ سے پہلے بھی جتنے رسول ہم نے بھیجے وہ سب کھانا کھاتے تھے اور بازاروں میں چلتے پھرتے تھے اور جگہ ہے وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِ إِلَيْهِم مِّنْ أَهْلِ الْقُرَى یعنی آپ سے پہلے بھی اے نبی ہم نے مردوں کو ہی وحی کی تھی جو بستیوں کے رہنے والے تھے اور ارشاد ہے یا معشر الجن والانسی الم یأتیكم رسول منكم یعنی اے جنور انسانوں کیا تمہارے پاس تم میں سے ہی رسول نہیں آئے تھے الغرض یہ پورا احسان ہے مخلوق کی طرف انہی میں سے رسول بھیجے گئے۔ تاکہ وہ پاس بیٹھ اٹھ کر بار بار سوال جواب کر کے پوری طرح دین سیکھ لیں بس اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی آیت یعنی قرآن کریم انہیں پڑھاتے ہیں اور اچھی باتوں کا حکم دے کر اور برائیوں سے روک کر ان کی جانوں کی پاکیزگی کرتے ہیں اور شرک و جاہلیت کی ناپاکی کے اثرات ان سے زائل کرتے ہیں اور انہیں کتاب اور سنت سکھاتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے تو لوگ سراسر صاف بھٹکے ہوئے تھے ظاہر برائی اور پوری جہالت ان میں تھی